شہید خالق و کلّی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلیو سات دلائل نقلیا اجمالیہ ساد شکوے زجریں تخلیقات تسلیات اور عباد الرحمن کے اوثاف یہ آٹھ چیزیں ہیں خلاصہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم اللیسانی یفقہ قولی رب زدن علم تبارہ کا اس کے کنارے پہ لکھ لو یہ دعوہ سورت ہے برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے دعو صورت نمبر ایک تین دفعہ گا اللہ جی چلی کھو دلیل عقلی نمبر ایک نزلہ کنی چلی کھو کیفیت نظور یہ باب تنزیل ہو نا نزلہ و تنزیل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 کہ وہ بندہ خاص اللہ کا ہے اعزاز کے لیے ہے تفصیص کے لیے ہے لیک یقون حکمت تنظیل حکمت تنظیم اللہ نے کیوں اتارا قرآن تا کہ ہو وہی بندہ سب جہانوں کو ڈرانے والا الذي لہو ملک سماوا دلیل عقلی نمبر دو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 تکبیرا پھر ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا بھائی آپ کو سیدھا بنایا کیا بنایا اگر آپ کو جانوروں کی طرح ایسے بنا تھا کے اندر تو مناسب تھا ایک ٹاپ جانوروں کی طرح رہتے ہیں بالکل اور اگر اونٹ کو سیدھا بناتا جیسے تم ہو اونٹ ایسے ہوتا سیدھا تو اس پہ سواری کر سکتے تھے بوجھ بھی لاٹ سکتے تھے ہاں ہو گیا سیدھا ڈر جاتے اسے اب دیکھو ہر چیز کو خاص اندازے سے بنایا ان کی حیات ہو گئی وہ اندازے سے ہے اور ان کے لیے خوراک بھی انداز ایسے آئے کسی کے لیے گھاس خوراک ہے کسی کے لیے حلوہ گوشت خوراک ہے ہے پھر آثار خواص رکھ دیئے کہ اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے بہت گھوڑا دوڑتا ہے تاکہ جہاد کے کام ہے انسان کو اقلطا فرمائی تاکہ سوچے سمجھے علم حاصل کرے پھلوں کے اندر مختلف خاصیتیں رکھ دیئے کوئی گرم پھل ہے کوئی ٹھنڈا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے تو ہر چیز کا اللہ نے خاص خاص اندازہ رکھا ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو وقت میں آلیہ شکوہ نمبر ایک دلائل اقلی آ رہے ہیں اور شکوے بھی آ رہے اور بنا لیا انہوں نے سوائے اللہ کے بہت سے معبود لا غل و دلیل عقلی نمبر چار وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں عقل کے خلاف ہے نہیں پیدا کر سکتے وہی چی... وہ کسی چیز کو حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں اور نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا نہ نفے کا نہیں مالک موت کا حیات کا اور نہ دوبارہ اٹھنے کا یہ اختیار بالکل نہیں ان کے پاس وکال کا فرو شکوہ نمبر دو شکوہ نمبر دو اعتراض اول مطالعہ کے قرآن یہ پہلا اعتراض ہے قرآن کے مطالعے ان کا شکوہ نمبر دو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 کہ دوسرے کون لوگ تھے جنہوں نے امداد کی صورت کیا ہے بقی ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے امداد کی قوم ناخروں سے مراد کیا ہیں اہل کتاب کہ اہل کتاب نے امداد کی حضور کی وہ یہ کہتے تھے تو اہل کتاب مکے میں رہتے تھے یا مدین رہتے تھے یہ تو مکی سورت ہے تو میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا ایک تو وہ پہلے گزر چکا ہے بلعام لہا کیا اور رومی تھا نصرانی تھا وہ مکے میں تھا اسی طرح اور بھی دو چار اہل کتاب ایسے تھے جو غلام تھے وہاں رہتے تھے یہ ان کی طرف فکارا ہے بات ہی سمجھ اور امداد کی اس کے اوپر دوسرے لوگوں نے پک جاؤ ظلم و مضورا پستاقی مرتکے بڑے ظلم کے اور جھوٹ کے یا حضور کے اوپر جو جھوٹ باندھا یہ جھوٹی بات کی یا سچی بات کی جھوٹ ہے نا وَقَالُوا و الْأَوَّلِينَ اللہ شکو اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی قرآن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 تو اس کے ساتھ فرشتہ رہے کیا ہو اس کے ساتھ فرشتہ رہے اس کی تعید کرتا رہے یہ دوسرے نمبر پہ شکوہ نمبر پانچ کیوں نہیں اتارا جاتا طرف اس کے فرشتہ پس ہو اس کے ساتھ ڈرانے والا او یلقا کا کنزون کن شکوہ نمبر کتنی جی چھ یا ڈالا جائے اس کی طرف فضانہ یا ہو اس کا با کہ کھاتا رہے اس سے دنیا دار ہو وقال الظالمون اور کہا عالموں نے مومنین کو کہا ان کافروں نے مومنین کو کہا کہ نہیں اتباع کرتے تم مگر ایسے مردی جس کو جادو ہو گیا ہے یہ جادو کیا ہوا ہے اور مجنون بن گیا ہے ان زور زجر ہے اے میرے محبوب دیکھو کیسے گھڑتے ہیں تیرے لیے مثالوں کو بس گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت رکھتے راہ کی یہ کتنی شک و آگے جی چھ गए وغئے تبارکی میں نے عرض کیا تھا کہ دعو صورت کتنی بار آئے گا تین بار لکھ لو دعو صورت نمبر دو دعو سورہ نمبر دو اور چھٹے شکوے کا جواب یہ جواب ہے چھٹے شکوے کا چھٹا شکوہ کون سا تھا بتائیے جی کانزون اور تفون الح جنا تو نہیں آخری ہے اس کا جواب ہے فرمایا عالی شان ہے بابرکت ہے وہ و ذات اگر چاہے تو کر دے واسطے تیرے بہتر ان کی فرمائش سے یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں نا اس سے بہتر وہ کیا ہو جناتین باغات ہوں جاری ہوں نیچے اس کے نہریں کر دے واسطے تیرے محل اللہ کر سکتا ہے اللہ عاجز نہیں مختار کل ہے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 اصل یہ قیامت کے منکر ہے مشرق ہے وقت ضائع کرتے ہیں یہی فرمایا بالقذب و بسات علت انکار رسالت رسالت کا انکار اس بنا پہ نہیں کرتے کہ حقیقت ان کو شبہات ہیں نہیں منکر ہیں الت انکار رسالت بلکہ جٹلا یا انہوں نے قیامت کو وہ یہ تخویف ہے اخروی ہے اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے قیامت کو دوز اختیار کیا ہے اظہارات ہوں جب دیکھے گی دو کو جگہ دور سے تو سنیں گے واسطے کے دو کے غصہ کھانا چیخو پکار یہ جیسے دور سے شیر دیکھتا ہے نا کسی کو شعر دور سے کسی کو دیکھے نا تو ایسے غصہ کر ہے آواز کرتا ہے تو دو بھی دور سے دیکھے مجرے میں ان کو تو کیا کرے گی غصہ کھائے گی جوش خروش کرے گی سنیں گے واسطے اس کے غصہ کھانا یعنی جوش خروش بظفیرہ چلانا واضح القو مینا یہ دوزہ کیفیت کی ہے پر جب ڈالے جائیں گے اس سے جگہ تنگ کے اندر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 تمبی ہے مجرم آپ مجرم کو کہو کہ یہ دوزخ میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے یا جنت بہتر ہے کہ گھوم کھانا بہتر ہے یا حلوا کھانا حلوا نا تو دوزخ میں جانا بہتر ہے یا جنت میں جانا تو جنت کی طلب کرو جب من کے بن کے دوزخ میں جا رہے تمبی ہے مجرمی آپ فرما دیئے بتاؤ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 و یو میں یا شرحم تخویف وقروی جس اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اور ان معبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کی بھائی مشرق لوگ جو ہیں نا انہوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ دو قسم کے ہیں کیا ہیں بلکہ تین قسم کے ہیں باس تو نیک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 نہ تھا سے واسطے ہمارے یہ کہ تجویز کے سوائے تیرے کار سا لا ہم سباب ضلال ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے اب دیکھو یہ نیک ہے نا رہے ہیں تیرے سوا ہم کسی کو کار سا نہیں کر سکتے ولاکن متأۃ ہم سبب ضلال لیکن تو نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادا یہ تائیش کے اندر آ گئے کس میں ان کا عیش پرستی تائیش یہ سبب بنا کس کا گمراہی کا حتیٰ نس ذکرہ ذکر یہاں تک بھلا دیا انہوں نے نصیحت کو اور ہو گئے قوم ہلاک ہونے والے یہ بور جو ہے نا بور یہ جمع ہے باہر کی کس کی ہلاک ہونے والی فقط کزب قوم تزلیل مجرمین پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا دیکھو اے کو جن کو تم نے معبود بنایا وہ تمہیں جٹلا رہے ہیں یا نہیں جٹھلا رہے ہیں کہا جائے گا ان کو مجرمین کو پستا دیا محبود نے تم کو تمہاری باتوں میں اب نہیں طاقت رکھتے تم سارپن عذاب کو پھیرنے کی اپنے سے عذاب کو تم پھیر نہیں سکتے عذاب کو ٹال نہیں سکتے ولا نفسر اور نہ مدد کیے جانے کی ناسرن ہے مستر مجھول ناسرن مستر ہو معروف تو اس کا معنی ہے مدد کرنا مجھول ہو تو اس کا معنی کیا ہے مدد کیا جانا اور وہ شخص کے ظلم کرتا ہے تو میں سے چکھائیں دیا ہم اس کو عذاب بڑھا وہ مارسل قبل کمین المرسلیم یہ ہے چوتھے شکوے کا جواب وہ پیچھے دیکھو چوتھا شکوہ کہتے تھے مال حاضر رسول یا اسوا اس کا جواب شہید <تصفح> <کہ رسول تصفح> <کیا تصفح> چاہیے نور ہونا چاہیے پرشتہ سمجھے بشار نہیں اور محر رسول جتنے گزرے سارے کا تھے بشارے <تصفح> اور نہ نا، نہیں نا, بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول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 کہ کافر تمہیں تکلیف دیں تو صبر کرو ترغیب صبر کیا صبر کرتے ہو یہ استفام طلبی اس کا نام کیا ہے استفام طلبی طلب کا رہنے صبر کرو کیا صبر کرتے ہو تم اے اللہ کے نبی اور مومن حکان رب کا بصیرہ اور حیرا تیرا دیکھنے والا